عصر کی نماز کے بعد قضائے عمری تو پڑھیں آپ لیکن گھر جا کر پڑھیں لیکن وہ جو یقینی خالی لوگ پڑھتے ہیں شاید کوئی قضا ہوگی تو پڑھ لی جائے وہ نہیں جس کو یقین ہے آپ کو کہ یہ نماز میری قضا ہوئی کل کی یا پرسوں کی تو اس کا نام لیں جو پرسوں میری قضائے وہ ادا کرتا ہوں مگر مسجد میں نہیں پڑھیں گھر جا کر پڑھیں وجہ سن لیجی آپ اگر عصر کی نماز کے بعد آپ نے عصر یا کوئی نماز بھی قضا کی کوئی آدمی پوچھے گا کہ عصر کے بعد تو کوئی نماز نہیں آپ کون سی نماز پڑھ رہے آپ کیا جواب دیں گے اس میں قضا پڑھ رہا اس کا مطلب ایک تو گناہ کیا اور دوسرا مسجد میں اعلان کر رہے ہیں گناہ کا کہ میں ہوں وہ کمبت جس کی اثر کی نماز چلی گئی تو میں قضا پڑھ رہا ہوں تو گناہ اور اعلان گناہ تو اس لیے بہتر ہے کہ عصر سے پہلے پڑھے اگر مسجد میں پڑھنا اور مسجد جب اثر پڑھ لے تو اس کے بعد میں گھر جا کر پڑھے اور اگر گھر میں اثر پڑھنی ہے تو قضا پہلے پڑھ لے پھر اس کے بعد میں ادا جو ہے وہ اس کے بعد میں پڑھ لے